گزشتہ درس میں ہجرت حبشہ کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر وہ مکمل نہیں ہو سکی اس دوران پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت کے درمیان ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہوا تھا اور وہ بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام ناموں سے بات تفصیل سے ہوئی دوسری بات جو پچھلے درس میں ارض کی تھی وہ یہ تھی کہ پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت کے درمیان حبشاہی کی جانب چار مہینے کے بعد واپسی ہوئی ہے بیشتر لوگوں کی بلکہ سب کی یہ واپسی کیوں ہوئی اور یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا یا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام کی وجہ سے ہوئی اس پر سیرت نگاروں کی ایک سے زائد ہے کچھ حضرات کی تو وہ رائے ہے جو میں نے پیچھے جمعے بتائی کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ واپسی ایک خاص واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ واقعہ اس کو قصے غرانیخ کہا جاتا ہے سیرتی کتابوں کے اندر وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حرم میں حرم مکی میں بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے تھے اور سورت تھی سورت النجم سورت النجم ایک خاص انداز کی صورت ہے اس کا آہنگ اور اس کا زیر و بم اس کے الفاظ تو آپ بلند آباز میں تلاوت کر رہے تھے صاحب کم وما ماغ وما ما عن ہوا ان ذو و حو اب افقل الا يرى ولقد نزلة اخرى عند عندها یہ پوری آیت پڑھتے رہے پوری سورت پڑھتے رہے تو اس کے بعد اس میں سجدہ آتا ہے صورت میں تو جب آپ سجدے میں گئے تو اس صورت کا ایسا آہنگ ہے کہ جب یوں اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت بیان ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے سجدے کی آیت پر جیسے کوئی چیز اپنے کلائمکس کے اوپر پہنچتی ہے تو وہاں پہنچی اور آپ فوراً سجدے میں گئے اور آپ کو سجدے میں اس اس آیت کے بہاؤ میں اس قرآن شریف کی اس تلاوت کے اس اثر میں مشرقی نے مکہ بھی سارے سجدے کے اندر چلے گئے کے ساتھ ہی وہ جیسے کوئی چیز کسی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے قرآن شریف چونکہ وہ سمجھتے تھے عرب تھے ان کی زبان تھی تو وہ اس کو سمجھتے ہوئے اور تلاوت نبی تلاوت کر رہا ہو اور پھر وہ جگہ آئے جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب گر جاؤ سجدے میں اور نبی سجدہ ریز ہو جائے تو وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے سجدے سے اٹھے تو ان کو خیال آیا کہ ہم نے کیا کیا یہ تو ہم نے اللہ کو سجدہ کیا تو اب پورے اچھا یہ چیزیں پھیل گئی پورے مکہ میں کہ آج سارا کفر سجدہ ریز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آج سارے مشکین نے اللہ کو سجدہ کیا تو ان لوگوں نے ایک بات بنائی ایک قصہ بنا گھڑا اور کہا کہ ہم تو انہوں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ سورت پڑھتے ہوئے ایک لفظ ایک جملہ کہا یعنی ایک آیت کہی ہم نے تو اس پر سجدہ کیا اور وہ آیت بنائی کہ تلکل غرانی کل ان شفات ترتجا جو نہیں ہے سورت کے اندر کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ بہت اونچی چیزیں ہیں اور ان کی شفات اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بتوں کی شفات اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہے یہ ایک اسی آیت کے سیاق میں اور اسی اسی سورت کا جو قافیہ ہے اسی قافیے کے مطابق یہ ایک آیت خود گھڑ کر انہوں نے اس کہا کہ یہ تو نبی نے یہ کہا تو اس پر ہم نے سجدہ کیا اور اصل میں اپنے انہی بتوں کو اور اپنی انہیں مورتیوں کو ہم نے سجدہ کیا اس وجہ سے اس کو قصے غرانیق کہتے ہیں اس واقعے کو اور اگر اس واقعے کی صحت پر تو سیرت نگار میں نے بتایا کہ آ دو ہے بعض حضرات نے تو ایک ایسی بات کہی ہے جس کو اکثر نے مسترد کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کیے لیکن یہ بات اس سے صحیح نہیں ہو سکتی سیرت کی بہت سی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جل شاہ نے شیطان کو یہ دسترس نہیں دی کہ وہ نبی کے قرآن کے درمیان اپنے الفاظ ڈالے کیونکہ اگر وہ ایسا ہو پھر تو سارے قرآن کی سقاحت کے اوپر سوالات اٹھ جائیں گے البتہ یہ ہے کہ یہ کافروں نے گھڑ کر نبی کی جانب منسوب کیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو بعض سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یعنی یہ جو سجدہ ہوا مشرقین کا یہ خبر جیسے مکہ میں پھیلی تو کسی کوئی جا رہا تھا اور جاتے جاتے یہ خبر جو ہے حبشہ پہنچی کہ جی سارے مشرقین مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے سجدہ کر لیا اس خبر پر وہ لوگ واپس لوٹ آئے جو لوگ حبشہ گئے ہوئے تھے جب وہ مکہ کے قریب پہنچے مکہ میں داخل ہونے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ خبر تو غلط ہے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا اور یہ لوگ تو ان میں سے اور یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس پر کچھ لوگ واپس افشا چلے گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ کچھ لوگوں کی جو مکہ کے معروف لوگ تھے ان کی ضمانت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو گئے لیکن پھر چار مہینے کے بعد ایک دوسری ہجرت ہوئی جس کو ہجرت ثانیہ کہتے ہجرت کے جو دوسری ہجرت ہے اس میں بعض معروف نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سن سنے میں ہوں گے بہت زیادہ جیسے کہ حضرت جعفر بن ابھی طالب ہے ان کی اہلیہ اسما بنت عمیس معروف صحابیاں ہیں یہ بھی ان کے ساتھ اس ہجرت میں تھی اور یہ ان کے جو مشہور بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر یہ عبداللہ نام کے چار صحابہ بہت معروف ہیں ان کو آبادلۂ اربا کہتے ہیں چار عبداللہ تو ان میں سے یہ عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں یہ وہیں حفشہ کے اندر جا کر پیدا ہوئے تھے اسما بن کو اور اس کے بعد جو ہے اس میں خالد ابن مزعون عثمان ابن مزعون مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر ہیں زبیر بن عوام اشرم و بشرا والے اور اتبا کے جو بن ربیعہ کے بیٹے میں نے بتایا تھا کہ مسلمان تھے اور ابو حذیفہ وہ اس کے اندر ہیں مصحب ابن عمیر جن کو مکہ کا شہزادہ کہا جاتا تھا مکہ کا وہ حسین ترین نوجوان جس کی جو بڑے پورے مکہ میں جس کو آج کل کے الفاظ میں کہتے ہیں جن کے فیشن کی پیروی کی جاتی تھی مسلمان ہونے سے پہلے مصحف ابن عمیر العبدری جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا تھا خود جانے سے خود تشریف لے جانے سے پہلے اس میں وہ بھی تھے اس میں عبد الرحمن ابن عوف اشرم بشرہ میں سے وہ بھی تھے اس میں عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی میں صرف یہ وہ نام بتا رہا ہوں کہ جن ناموں کے بارے میں جن نام جو نام آپ حضرات نے عام طور پر سنے ہوئے ہیں اسی طرح حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے اور میں نے پہلے بتایا کہ جب پہلی ہجرت کے اندر یہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوت علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے ہجرت کی تھی اس کے بعد یہ جوڑا ہے جس نے پہلی ہجرت کی ہے کیونکہ پہلی ہجرت کے اندر صرف یہی میاں بیوی تھے یعنی فیملی ایک یہ تھی باقی لوگ جو تھے وہ تنہا تنہا, تنہا تو اس طرح اور صحابہ کے فہرست تو بہت طویل ہے جن لوگوں نے اس کے اندر ہجرت کی ہے اچھا اب یہ ایسے ہوا کہ یہ لوگ وہاں جا کر رہنے لگے اور اس ہجرت کا ایک مقصد دعوت بھی تھا اور وہاں کو اور ان حضرات کی ہجرت کامیاب ہوئی نجاشی مسلمان ہوا ان کے ہاتھ پر بادشاہ مسلمان ہوا ادھر مشرقی نے مکہ کو جب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ وہاں جا کر بہت اطمینان سے رہ رہے ہیں تو دو خطرے پیدا ہوئے ایک تو یہ کہ ان کے اطمینان کو اور ان کے سکون کو دیکھتے ہوئے یہاں سے مستقل ہجرت ہوتی رہے گی لوگ جاتے رہیں گے دوسرا وہاں اگر ان لوگوں نے اسلام پھیلا دیا تو ہبشا اس زمانے کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہ جو یمن کا بادشاہ تھا یا یمن کا گورنر تھا تو یمن بھی اس وقت زیر نگین تھا حبشا کے اور ہبشا کے بادشاہ کی طرف سے ابراہ جو تھا وہ گورنر تھا یمن کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ایشیا کے علاقوں کے اوپر افریقہ کی حکومت رہی اب شاہ تو افریقہ میں یمن ایشیا میں تو ایشیا پر افریقہ کی حکومت کا زمانہ بھی گزرا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ایک وفد بھیجا جائے اور جا کر نجاشی سے بات کی جائے کہ ہمارے یہ جو لوگ ان کے الفاظ میں کہ ہمارے بھگوڑے ہمیں واپس کیے جائے تو قریش نے دو بہترین سفارتکاروں کا انتخاب کیا اور دونوں وہ لوگ تھے جن کو سفارتکاری کا گفتگو کا مذاکرات کا بڑا زبردست ملکہ حاصل تھا ایک تو وہ جن کی سفارتکاری اور ان کی, ان کی ذہانت اور ان کی سیاست سے بعد میں اسلام نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا اور وہ تھے فاتح مصر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خاص رفیق خاص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو عمر ابن الاس کو عمر ابن الاس بیٹے ہیں اور ابن وائل کے اور آس ابن وائل کا ذکر آتا رہا مختلف موقعوں کے اوپر کہ یہ معروف قریش کے سرداروں میں سے بہت تین چار پانچ بڑے لوگوں میں سے ایک تھے اور دوسرے عبداللہ بن ابی ربی یہ دوسرے صاحب تھے انہوں نے جو آج کل طریقہ ہوتا ہے وفود کا تقریبا تقریبا دیکھا جائے تو پورے اس پروٹوکول کو فالو کیا ایک تو اپنے ساتھ قیمتی تحائف لے کر گئے جس طرح آج کل حکومتوں کے درمیان وفود کا تبادلہ ہوتا ہے تو تحائف ساتھ ہوتے اور دوسرا یہ کیا کہ جا کر براہ راست نجاشی سے ملنے کی بجائے جو اس کے دربار کے لوگ تھے یعنی جو وزرا تھے جس طرح آج کل آپ لوگ کہتے ہیں جیسے جو فارن آفس تھا اس سے بتری کہلاتے تھے وہ لوگ ان بتریوں سے جا کر ملے ان کو تحفے پیش کیے اور قیمتی تحائف پیش کی ان سے کہا کہ ہم نجاشی کے پاس ایک ارضداشت لے کر آئے ہیں تو آپ ہماری ملاقات بھی کروائیں اور جب ہم اپنی بات دربار میں پیش کریں تو آپ ہماری تائید بھی کریں تو انہوں نے کہا بہت تحفوں سے وہ ویسے تھوڑے وہ ہو گئے زیر بارے احسان ہو گئے تو جب انہوں نے اگلے نجاشی کے پاس وقت دیا ان کے لیے تو بادشاہ کے پاس ہی گئے دربار پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ بادشاہ ہمارے کچھ لوگ جو ہمارے دین سے بھی نکل کر بھاگے ہیں اور ہمارے ملک سے بھی نکل کر بھاگے ہیں وہ آپ کے پاس آ کر پناہ گزین ہو گئے اور یہ ہمارے دین سے بھی نکلے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے آپ کے ذہن میں رہے کہ نجاشی عیسائی تھا کہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ایک تیسرا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اپنی اس بےدینی کے ساتھ آپ کے ہاں آ ہیں مطلب آپ کا آپ کے لوگوں کے کا بھی دین خراب کر سکتے تو ہمیں ان کے بھائیوں نے اور ان کے باپوں نے اور ان کے گھر والوں نے چچاؤں نے ماموں نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کر اپنے لڑکے واپس لے کر آؤ تو ہم اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں ان کی بات نہ سن جو لوگ آئے نجاشی نے تو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک میں آ جائیں اور میری پناہ لے لیں اور میرے عدل پر اعتماد کر کے کہیں پر رہنا شروع کر دیں اور میں ان کی بات سنے بغیر ان کو باندھ کر تمہارے حوالے کر دو ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا نا یہ تو نجاشی کا ملک تھا یہ وہ ملک تو نہیں ہے جس کے اندر افغان سفیر کو باندھ کر امریکیوں کے حوالے کر دیے تو اور پھر اپنے ملک سے لوگوں کو بیچنے کا یعنی پرویز مشرف اپنی کتاب میں فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر اور تعداد میں نے اتنے لوگ بیچے امریکیوں کے ہاتھ اتنے مسلمان حتیٰ کہ اس کے اندر عافیہ صدیقی جیسی خاتون عورت بھی ہے اس کے اندر تو یہ دختر فروش ملت ہے وہ, تو وہ, تو وہ اپنی بیٹیاں اور بیٹے جس نے بیچ دی اس کے مقابلے میں وہ دیکھیں وہ پرایوں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں تو اس نے پیغام بھیجا اور اس نے پیغام بھیجا اور تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چلا کیا کہ آئے ہیں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیع تو ان کی سفارتکاری کی مہارتوں سے ہم لوگ باخبر تھے اور ہمارے ذہن میں یہی آیا کہ یہ شاید بادشاہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہم نے آپس میں ایک مشورہ کیا یہ بڑی اہم بات ہے ہم نے آپس سے مشورہ کیا بیٹھ کر ایک تو یہ کہ مشورے کا عمل اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو مشورہ کرنا چاہیے کہ مشورہ کیا مشورے میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سچ بولیں گے بادشاہ جو بھی ہم سے پوچھے گا ہم سچی بات کہیں تو آئے یہ بادشاہ نے جب دربار میں یہ پہلی حاضری تھی ان کی براہ راست دربار میں ظاہر ہے پناہ تو ان کو مل گئی تھی لیکن پناہ کے لیے بادشاہ کے سامنے آنا تو ضروری نہیں تھا نجاشی کے دربار میں سجدے کا رواج تھا اور قریش نے بھی آ کر سجدہ کیا تھا قریش کے وفد میں تو جب عبداللہ جہازت جعفر تیار یہ بڑے بھائی ہیں علی مرتضی شیر خدا کے رسول اللہ کے چچزاد بھائی ہیں یہ جب دربار کے اندر آئے تو سیدھے کھڑے رہے اور کہا کہ السلام علیکم بادشاہ نے کہا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا اور نے کہا جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نے ہمیں ان سجدوں سے نکال دی ان سجدوں سے اس نے منع کر دیا ہمیں اور ہم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے یہ پہلا جرت کا جملہ تھا جو اللہ پاک نے اللہ دیکھیں پوزیشن کیا ہے کس حالت کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے اس بات کا بھی امکان تھا کہ بادشاہ اسی بات پر گزر ہو کر کہتا کہ ان کو حوالے کر دو بادشاہوں کے بارے میں تو فارسی میں کہتے ہیں کہ تاب سخن ندارت نازک مزاج شاہاں تاب سخن ادارت کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج اتنا نازک ہوتا ہے کیونکہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تو اس پر اور کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام سکھایا السلام علیکم ہم آپس میں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ کو اس طرح سلام کرتے ہیں مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو تم ساری بادشاہ تھے جس کے پاؤں کی دھول ہے ہم تو اس کو اس طرح سلام کرتے ہیں کسی اور کے سامنے کیسے سجدا کر تو اور پھر کہا کہ بادشاہ میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کا سلام بھی آئی وہ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کریں گے قالو سلامہ قرآن شریف کے اندر آتا ہے تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اپنا مقدمہ پیش کرو بتاؤ کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ اس پر حضرت جعفر تیار نے ایسی شاندار تقریر کی کہ آج بھی اگر آپ اس کو سنیں یا پڑھیں اور آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ جب ایک طرف قریش کا وفد کھڑا ہوگا اور ایک طرف وہ سارے درباری کھڑے ہوں گے جو تحفے لے کر قریش کے ہیں ان کے ساتھ ہو چکے ہیں مکمل طور پر ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوگا اور جعفر تیار سامنے کھڑے ہوں گے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سے پڑھ کے سناؤں کہ کہا کہ ائوہل ملک اے بادشاہ ہم جاہل اور نادان تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے رشتہ داریوں کو توڑتے تھے قرابتوں کو قطع کرتے تھے پڑوسیوں کو ستاتے تھے ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ جلل نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا اور اپنا ایک پیغمبر ہمارے در... ہمیں بھیجا جس کا حسب و نسب اس کا خاندان اس کی صداقت اس کی امانت اس کی پاک دامنی اس کی عفت اس کو ہم خوب پہچانتے تھے پہلے سے جانتے تھے کہ ان چیزوں کے اندر کتنے اونچے انسان ہیں اس نے ہم کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہا کہ ہم اس کو ایک مانے ایک جانے ایک سمجھے اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آبا اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو یکلق چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچائی کی امانت کی سلا رحمی کی پڑوسیوں سے حسن سلوک کی اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر توہمت لگانے سے اس نے ہم کو منع کیا اور یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نماز پڑھیں زکوۃ دیں اور روزہ رکھیں غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں تو اس کے بعد باقی بھی چیزیں پھر انہوں نے کہا کہ آگے کچھ تعلیمات کے بعد کہا کہ جب ہم اس بات پر آ پیغمبر کی بات ہم نے مان لی تو صرف اس بات پر یعنی ہمارے ان برائیوں کو چھوڑ دینے پر اور اچھائیوں کو اپنانے پر اور بہت سارے بتوں کو چھوڑ دینے پر اور ایک اللہ کو مان لینے پر ہماری یہ قوم ہمارے در پہ ہو گئی یہ ہمارے پیچھے لگ گئی قسم قسم سے انہوں نے ہمیں ستایا انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور ان سے تنگ آ کر ان کے ان تکلیفوں سے اور ان کے اس ظلم سے اور ان کے اس تشدد سے تنگ آ کر ہم آ کر آپ کے ملک کے اندر آپ کے عدل کا چرچا سن کر ہم یہاں پر آئے ہیں اور اب یہ ہمارے پیچھے یہاں بھی آ تو کہا کہ ہم نے ہم نے آپ کی ہمسائگی کو ترجیح دی کم نہ آپ کے سائے کے اندر جا کر رہے ہیں نجاشی پر اثر تو یقیناً ہوا اس بات کا تو اس نے کہا کہ کیا جو کلام تمہارے نبی پر آیا ہے اس کا کوئی حصہ تم سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر کی ذہانت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دیکھیں کیسی ہے جعفر نے اس وقت تک جتنا قرآن اترا تھا اس میں سے انتخاب کیا سورہ مریم کا عیسائی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم سے زیادہ بہترین چیز کیا ہو سکتی تھی جو پڑھی جائے تو انہوں نے بسم اللہ اوزب اللہ پڑھ کر سورہ مریم جب پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے کہ اس کی داڑی آنسو سے تر بتر ہو گئی بھیگ گئی اس کو دیکھ وہ درباری بھی رو پڑے اس کو سن کر اور جب بات ختم ہوئی حضرت جعفر کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک بڑا فسیح و بلیغ جملہ کہا اس نے کہا کہ یہ کلام جو تم نے پڑھا بھی اور وہ کلام عیسا علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ دونوں ایک ہی شمادان کی روشنیاں تحت ایک ہی اس سے نکلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں لب و لہجے سے یا جو تورات کا جو حصہ یا انجیل کا جو حصہ اس کے پاس تھا تو نجاشی نے کہا ان دونوں سے عبداللہ ابن ربیعہ سے اور امر عبدالآ سے کہ ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور تم لوگ جاؤ اور باہر نکلا باہر نکل آئے تو دونوں مایوس تھے لیکن عمر بن ابنس تو غیر معمولی آصاب کے آدمی تھے بعد میں بھی ثابت کیا فاتح مصر اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمائے خیال فلیہ خیا الاسلام تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے اندر چنے ہوئے سردار اور بادشاہ اور لوگ تھے وہ اسلام میں آ بھی ایسے تھے تو, عمر بن تو اتنی آسانی سے مایوس ہونے والے نہیں تھے تو عبداللہ بن نبی ربیا سے کہتے ہیں کہ میں باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ چلنے کی کرے قریش واپس جائیں بات تو ناکام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک داؤ باقی ہے اور کل میں وہ کروں گا اور کل تم دیکھنا کہ ان کو نجاشی کیسے زلیل کر کے اپنی مملکت سے نکالتا اور ہمارے حوالے کرتا عبداللہ ابنبی ربیہ عامرآس ابن کی ذہانت جانتے تھے ان کے دل میں کوئی نرم سا گوشہ پیدا ہوا یہ جی دونوں مسلمانوں بات تو کہنے لگے کہ چھوڑو آمر اپنے چچزاد بھائی ہیں تایا بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ایسا نہ ہو کہ تم واقعی کوئی ایسا کام کرو کہ نجاشی ان کو بالکل ہی انہوں نے کہا نہیں کل دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اگلے دن پھر دوبارہ حاضر ہوئے یہ لوگ نجاشی کے دربار میں اور بن العاص نے کہا کہ بادشاہ یہ ایک بات رہ گئی تھی کل اور یہ تھی کہ یہ لوگ عیسی علیہ اسلام کے بارے میں بڑی سخت بات کرتے وہ تو آپ ان سے پوچھا نہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ تو کھڑا ہی عیسیٰ کی علیہ السلام کی سولی پر ہے سلیب پر ہے مسلمان تو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں وہ ماں قتل شب الحمد اللہ نے فرمایا نہ عیسیٰ قتل ہوئے ہیں نہ عیسیٰ سولی چڑھے ہیں بل عیسیٰ تو آسمانوں پر ہے بلرف آلہ نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف تو یہ جب انہوں نے کہا تو نہ نے کہا بلاؤ ان کو دوبارہ بلاؤ مسلمانوں کو صاحبہ کہتے ہیں ہمیں پیغام بھی پہنچا اور عنوان بھی پتہ چل گیا کہ العاص نے یہ سوال اٹھایا دربار کے اندر فرماتے ہیں ہم نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا ہم نے آپس میں کہ خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول لے کر آئے جو رسول اللہ لے کر آئے اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے پہنچے دربار میں تو نجاشی نے پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو حضرت جعفر طیار نے قرآنی اصطلاحات میں جو کچھ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تو کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں آپ سوچیں عیسائیت کے عقیدے میں وہ خود خدا سمجھتے ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں اور کلی اللہ ہیں یہ دونوں الفاظ روح اللہ اور کلی اللہ ان کے لیے قرآن نے استعمال کی روح اللہ کا مطلب کہ ان کی روح براہ راست اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے آپ کو پتا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ والد تو نہیں ہے تو ان کی روح تو براہ راست اللہ کی طرف سے حضرت مریم کے رحم میں رکھی گئی ہے تو اسے روح اللہ کہلاتے ہیں. اور مت اللہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں تو کہا کہ وروح اللہ ہے اور کلیمت اللہ اپنے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ چاہے تم کتنا ہی اس پہ تراس کرو ایک طرف یہ درباری بیٹھے تھے ایک طرف انجیل کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اس کے دربار کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف وہ بیٹھتے تھے اور ایک طرف علماء بیٹھتے تھے عیسائیت خدا کی قسم جو انہوں نے عیسا علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے عیسا علیہ السلام اس سے اس ایک تنکے کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہے جو ان لوگوں نے کہا تو اس پر یہ تو گویا اسلام کے قبول کرنے کا اعلان ہی کہا جائے گا جب کوئی عیسائی عیسائی علیہ السلام کی وہ حیثیت مان لے جو اللہ اور رسول کہہ رہے تو وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے تو ان راہبوں نے جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ گلا کھنکھارا اور نجاشی کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ ہے آپ کو تو اس نے پھر کہا کہ چاہے تم لوگ جتنی ناک بھون چڑھاؤ بات یہی کہ عیسا علیہ السلام یہی ہیں۔ جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جتنے تحفے لوگ لے کر آئے تھے قریش والے یہ سارے تحفے ان کو واپس کر دو اور میں ان کو جو ہے کسی صورت کے اندر اور کسی قیمت کے اوپر واپس نہیں کروں گا تو یہ چیز یہاں سے واپسی ہوئی دو باتیں اس میں اور ہیں ایک یہ کہ نجاشی نے کہا کہ بیچ میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ لمبا قصہ ہے وہ اس پہ اقتدار چلا گیا تھا اور پھر اس کو دوبارہ ملا لمبا قصہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیا ہوا اس میں لیکن اس موقع پہ نجاشی نے یہ کہا کہ اللہ جا اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے جب مجھے میری ریاست واپس کی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی تو اللہ تعالی نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تو آج میں کیا ان لوگوں کے سر کے اوپر رشوت قبول کر لوں یہ جو رشوت لے کر آئے ہیں یہ لوگ مکہ مکرمہ سے میرے لیے یعنی اللہ تعالی سے مجھے حیا آتی ہے جس نے مجھے میری ریاست بغیر رشوت کے واپس کی بغیر کچھ لئے واپس کی آج اس کے بندوں کے بارے میں میں, میں ان کی رشوت قبول کر لوں پھر تین باتیں اور جعفر تیار نے کہیں جو بڑی ہی معقول تھی اور اسے آپ جعفر تیار کی ڈپلومیٹک صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں کتنی شاندار تھی کہ حضرت جعفر جاشی سے کہا کہ بادشاہ میں اس سے عمر عبد العاز سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کرو امر جعفر نے کہا کہ امر یہ بتاؤ ہم جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر کیا ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی شخص کا بھاگا ہوا غلام ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں واپس لے جائے تو امر الاس نے کہا نہیں کوئی بھاگا ہوا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم جتنے لوگ آئے ہیں ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی کا قتل کر کے آیا خون کر کے آیا جس کے اوپر قصاص واجب ہے اور قصاصن آپ اس کو لینے کے لیے آئے تو امر نے کہا کہ لا من خون کا ایک قطرہ بھی تمہارے اوپر نہیں یعنی وہ مارنا تو دور کی بات ہے تم تو کسی کو زخمی بھی کر کے نہیں آئے ہو کہ خون کا قطرہ تمہارے اوپر ہو تو جعفر نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کہ ہم وہاں کسی کا مال لے کر یہاں پر آئے ہیں جس کا مال ہمارے اوپر واجب الادا ہو تو اب امر نے کہا کہ ولا قیرات کوئی مال کی کوئی مقدار تمہارے اوپر نہیں تو جعفر نے کہا کہ پھر ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے ان تین مطالبوں میں تو انسان کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جان کے بدلے میں جان یا مال کے بدلے میں ایک حق اس پر ہو سکتا ہے یا ہم کسی کے غلام ہوں کسی کے مملوک ہو تو ہمیں اپنے آقا کی طرف لٹایا جا رہا ہو مالک کی طرف لوٹایا جا رہا ہو. جب یہ نہیں ہے تو کیا صرف اس لیے کہ تو پھر ہم پر مطالبہ کیا ہے تو بالکل وہ لاجواب ہو کر کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد پھر نجاشی نے دوبارہ حضرت سے پوچھا حضرت جعفر تیار سے کہ تم لوگ جس دین کو لے کر آئے ہو وہ دین کیا ہے اس پر حضرت جعفر طیار نے بڑی شاندار تقریر کی جو سیرتی کتابوں کے اندر لکھی ہے اور اسلام کا خلاصہ ایسے انداز میں نجاشی کو پیش کیا کہ نجاشی کا دل موم ہوا اور یہ وہ بادشاہ ہے جو مسلمان ہوا اس کے انتقال کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ نورا ملی تو آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا یہ وہی نجاشی اسحامہ نام تھا اس کا اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ عادل بادشاہ اسحامہ جو ہے اس کا نجاشی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں ادھر سے بعض فقہ نے غائبانہ نماز جنازہ کا کی دلیل جو قائم کی ہے وہ اس نجاشی کے جنازے سے کی ہے لیکن بڑے فقہ مجتہدین اہل سنت والجماعت کے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے معجزات میں سے یہ تھا کہ جب وہ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے نجاشی کی لاش ان کے سامنے پہنچا دی جنازے کے لیے اس لئے آپ نے غائبانہ پڑھا اس کے علاوہ آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑا کتنے صحابہ مختلف جگہوں پر شہید ہوتے رہے آپ کے زمانے میں آپ نے مختلف وفود ہوئے کسی صحابی کا نماز جنازہ کبھی نہیں پڑا. نجاشی کا پڑھا اس لیے اس پر مسلمان فکا کی دو آ رہا ہے کچھ لوگ نجاشی کے جنازے سے دلیل لیتے ہوئے گائبانہ نماز جنازہ درست سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی خاص اور آپ کے بعد پورے دور صحابہ کے اندر کسی کا خیبار نماز جنازہ پڑنا ثابت نہیں ہے ابوکر صدیق کے دور میں عمر فاروق کے دور میں کہاں صحابہ کوفہ اور کہاں کہاں دور دور ملکوں تک جا چکے تھے اور وہاں پر کتنے، کتنا جہاد ہوا اس زمانے میں اور کتنے دور دراز جا کر صحابہ شہید ہوئے لیکن کہیں پر غیبارہ نماز جنازہ کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کسی اور جگہ سوائے اس ایک واقعے کے جو نجاشی کا جو واقعہ ہوا اس لیے اس پر بیشتر امت کے جو مشتحدین اور فقہ ہے وہ غبان نماز و جنازہ کے قائل نہیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ گریجوں آگے چلیں گے ان